میرے دوستو گیارہ ستمبر کے حملے میں انیس شہدا نے جو کفر کے مرکز اور سرکشی کے محور امریکہ پر حملہ کیا اور ان کے اقتصادی اور عسکری مراکز کو نشانہ انہوں نے بنایا یہ تاریخی اعتبار سے تمام اندازوں کے مطابق بہت بڑا کام ہے حتیٰ کہ لوگ آج تک اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مجاہدین نے کیا ہے اس لیے کہ ان کی مرعوب ذہنیت اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ مجاہدین بھی یہ کر سکتے ہیں تمام اندازوں سے بالا تر یہ کام ہوا ہے فرح محمد اللہ و اجزل متوبت بس اللہ ان پر رحم فرمائے پس اللہ ان انیس شہداء پر رحم فرمائے اور ان کے اجر میں برکت عطا فرمائے اور ہر شخص جس نے اس نادر روزگار اور بے مثال کاروائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کوششیں کی سوچا فکر کیا اللہ سب کو اجر دے اور اللہ تعالی سب کے درجات بلند کرے اس واقعے کے ساتھ متعلق بہت ساری باتیں ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو کہ طالبان سے متعلق ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو کہ افغانستان سے متعلق ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو کہ افغانستان کے اندر موجود عرب مجاہدین سے متعلق ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں جو کہ اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے متعلق ہے خاص کر کے افغانستان اور پھر پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں بھی بحث مباحثے اور تاریخ اور عبرت اور درس حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہیں لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر اس لیے کہ یہ کتاب ان باتوں کے لیے نہیں لکھی جا رہی اگرچہ اس کتاب کے درمیان درمیان میں بعض باتیں آتی رہیں گی اس واقعے کے حوالے سے اور اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی لیکن یہاں پر بات بتانے کی یہ ہے کہ شیخ اسامہ بنلادین رحمہ اللہ نے اس جنگ کو اپنی صحیح سمت میں ڈال دیا ہے انہوں نے وہ دشمن جو کہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو مرتدین کے پردوں کے پیچھے چھپ کر ہم پر حملہ رہا ہے وہ حقیقی دشمن یہودی اور نسرانیوں کو میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا ہے ہماری وہ جنگ جو کہ فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ شروع ہے اور جو کہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے ساتھ مرتد حکمرانوں کے خلاف جاری ہے آج وہ جنگ اصل دشمن کے سر پر آ کر مسلط ہو گئی ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے شیخ اسامہ بل لادن رحمہ اللہ سے لیا ہے فضا اللہ خیرا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین آجر دے میں یہاں پر چند باتوں کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں پھر اگلے درسوں میں موقع ملے یا نہ ملے پتہ نہیں ہے بعض حضرات کو یہ اشکال ہے کہ شیخ اسامہ بل رحمہ اللہ کے اس حملے کی وجہ سے تو اسلامی عمارت ختم ہو گئی یہ تو بہت بڑا نقصان ہے اور بعض حضرات کو یہ پریشانی ہے کہ کیا امیر المومنین نے اس کی اجازت دی تھی اور بہت ساری باتیں ہیں تو عرض یہ ہے کہ اسلامی عمارت کو تو انیس سو ستانوے سے ختم کرنے کے اعلانات شروع ہو چکے تھے اور انیس سو اٹھانوے میں افغانستان کی اسلامی عمارت پر خوص کے علاقے میں ستر کے قریب کروز میزائل داغے گئے تھے اور اسلامی عمارت کے خلاف لڑنے والے شمالی اتحاد کے جو گروپس تھے ان کو دنیا کفر امداد کرتی تھی کفار تو اپنے بیانات میں اور اپنے رپورٹس وغیرہ میں اس کا کھلم کھلا اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا قانون دنیا میں برداشت نہیں کریں گے جس میں انسان کا ہاتھ کاٹا جائے عورتوں کو پردہ کرنے پر مجبور کیا جائے وغیرہ وغیرہ اسلام دشمنی کے اظہار وہ کھلے عام کیا کرتے تھے اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کا افغانستان کے پچاسی فیصد علاقوں پر قابض ہونے کے باوجود چند ایک ملکوں نے ہی صرف اس حکومت کو تسلیم کیا تھا اقتصادی اعتبار سے پابندیاں افغانستان پر لاگو تھی سیاسی اعتبار سے پابندیاں افغانستان پر موجود تھیں افغانستان کے تیارے جو ہے وہ دو تین ملکوں کو ہی جا سکتے تھے وہ حالات تو بہت پہلے سے موجود تھے ہاں گیارہ ستمبر کے واقعے نے ایک بہانہ ان کو فراہم کر دیا اور کام جلد بازی میں ہو گیا ورنہ وہ تو عمارت اسلامی افغانستان کو بہت پہلے سے ختم کرنا چاہتے تھے اس پر مزید انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ کس طرح یہودی پروٹوکولز میں مسلمانوں کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف منصوبے بنائے گئے ہیں اور کس طرح امریکی صدر جمی کارٹر نے انیس سو تہتر میں عرب ملکوں اور افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے کمانڈوز کے خصوصی دستے تشکیل دیے تھے انیس سو تہتر میں اور کس طرح انیس سو اکانوے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے مجاہدین کا پیچھا اور تعاقب کیا جا رہا تھا یہ باتیں تو واضح ہیں گیارہ ستمبر کا واقعہ تو اس وقت نہیں ہوا تھا جب انگریزوں کی سربراہی میں یہودیوں کو فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کے نام سے ایک ملک دیا جا رہا تھا کیا اس وقت گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا کیا جس وقت سابرہ اور شاطلہ کے کیمپوں میں ہیرل شیرون کی سربراہی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا ساٹھ کی دہائی میں کیا اس وقت گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا انیس سو تہتر میں جب یہ امریکہ کا صدر جیمی کارٹر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بنا رہا تھا کیا اس وقت گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا اور جس وقت انیس سو ستانوے میں افغانستان پر امریکی کروز میزائل داغے جا رہے تھے کیا اس وقت گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا نہیں یہ ایک بہانہ ہے گیارہ ستمبر کا واقعہ تو رد عمل ہے وہ عمل تو نہیں ہے وہ ایکشن نہیں ہے وہ ری ایکشن ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے 11 ستمبر کا حملہ ہوتا یا نہ ہوتا واللہ عالم ان کے منصوبوں کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کو دنیا کے نقشے سے مٹ جانا تھا اور انہوں نے 11 ستمبر کے حملے کے پردے میں اس کام کو کیا اس میں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ اور ان جیسے دوسرے امت کے شعروں کے خلاف زبان درازی کریں تان و تنقید کریں ہمیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا انہوں نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ان اللہ اور امت کے مفاد میں کیا اور الحمد امت نے اپنے مفاد کو دیکھ لیا ہے اور امت آج دیکھ رہی ہے کہ وہ امریکہ جسے اپنے قلعے سے نکالنا مشکل تھا الحمد وہ آج یہاں پر افغانستان کی سرزمین میں خاک و خون میں لتڑا ہوا ہے خاک و خون میں لت ہے دس ہزار روپے پاکستانی آپ لے لیں اور ایک خوبصورت سا بم بنائیں اور دس لاکھ ڈالر میں تیار ہوئی امریکی گاڑیوں کو دھماکے سے اڑائے کیا آپ خود پاسپورٹ بنا کر ویزا لے کر امریکہ جا کر یہ کاروائیاں کر سکتے تھے نہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جنگی اصول ہے کہ دشمن کو اپنے مرکز سے اور اپنے مورچے سے باہر نکالنا یہ کامیابی ہے مورچے کے پیچھے تو دشمن اسی لیے چھپا ہوا ہوتا ہے نا تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے جب آپ نے اس کو قلعے سے باہر نکال دیا چھاؤنی کیمپ سے باہر کر دیا آپ کامیاب ہو چکے ہیں اب لڑنا آپ کا کام ہے اور الحمدللہ شیخ اسامہ بن الدین رحمہ اللہ نے یہ موقع ہم سب کو فراہم کیا مجھ جیسے اور آپ جیسے غریبوں کو بھی اب یہ توفیق نصیب ہو گئی ہے وہ جائیں چاہے جتنے بھی امریکی مارے چاہے جتنے بھی لال پیلے یہ یورپی مارے افغانستان میں ایک بہت بڑا بازار ہے آپ چاہے جس کو بھی مارے ان کو خوار میں سے ان نیٹو پیٹو میں سے آپ کو ایک موقع مل گیا ہے آپ کو تو دعا کرنی چاہیے شیخ کے لیے اور ان کے ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے یہ افکار ان کے سامنے پیش کیے ورنہ یہ دشمن باہر نہ نکلتا تو ہم کیسے جاتے وہاں یہ فلسطینیوں کا بدلہ ہے یہ پوری دنیا میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے امریکہ کی سربراہی میں ان سب کا بدلہ ہے اور اس بدلے کو لینے کے لیے شیخ بن لادن رحمہ اللہ نے قربانی کی ظاہر سی ہے بچے کی پیدائش پر آپ خوش ہوتے ہیں لیکن بچے کی پیدائش کتنے تکلیف دے مرحلے سے گزر کر ہوتی ہے اس کا اندازہ تو اس کی ماں کو ہے نا تو امت کا جو غلبہ ہے یہ بچے کی پیدائش سے زیادہ تکلیف دے مراحل سے گزر کر آئے گا میرے بھائیو ایسا نہیں ہے کہ آپ و خط لکھ دیں گے اور امریکہ صاحب جو ہے آپ کو سب کچھ جو ہے سونے کی تھال پر رکھ کر دے دے گا کہ بھائی مسلمان صاحب یہ لے لو یہ فلسطین رہا تمہارا یہ بیت المقدس اور چند ملین ڈالر بھی آپ کو ہم امداد دیتے ہیں تاکہ جا کر آپ دوبارہ سے فلسطین کی تعمیر کریں جو علاقہ بزور بازو لیا گیا ہے وہ علاقہ بزور بازو ہی چھینا جا سکتا ہے اس کے لیے خون بہے گا اس کے لیے جان و مال کی قربانی ہوگی اس کے لیے بچوں کی قربانی ہوگی بچیوں کی قربانی ہوگی قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں ہمارے لوگ شہید ہوں گے ہمارے اپنے شہید ہوں گے اور ہمارے اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور بہت کچھ ہوگا اور یہ جو ابھی سوال ہے اور جس کا میں مختصر سا جواب دیا ہے یہ بھی اپنوں کی بیگانگی کی ایک مثال ہے جو اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں دوسری اپنوں کی بیگانگی کی مثال یہ دوسرا سوال ہے کیا افغانستان کے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حافظ اللہ نصرہ نے شیخ ہسامہ بلّہ بن رحمہ اللہ کو اس کی اجازت دی تھی تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ دونوں بڑے ہیں اور بڑوں نے آپس میں کیا طے کیا ہوگا اس کا ان کو ہی علم ہے اس لیے ہمیں اس میں اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اتنی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ ابو صاحب سوری حفظہ اللہ جو اس کتاب کے معلف ہیں یہ امیر المومنین کے مشیر تھے اگر امیر المومنین نے ان کو اجازت نہ دی ہوتی تو ان کو اطلاع ہوتی یا کم از کم تنقید تو کرتے کہ آپ نے بغیر اجازتی کام کیوں کیا لیکن یہ تو مسلسل آفرین اور شہباز کہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا تو ان باتوں سے محسوس ایسا ہوتا ہے اگرچہ ہم کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ سب آج راز ہیں اگر ہمیں معلوم ہو تب بھی ہم نہیں کہیں گے لیکن ہم صرف اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہدین کو جو وسوسوں کے طوفان میں گر جاتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ یہ بڑوں کے کام ہیں اور بڑوں نے ضرور اس پر کوئی مشورہ کیا ہوگا اور بڑوں کا کوئی اتفاق اس معاملے میں ہوگا اس لیے ہمیں ان معاملات میں پڑھ کر اپنی زبانیں اور اپنے دلوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے امیر المومنین کے لیے بھی اور شیر اسلام شیخامہ بن لادن رحمہ اللہ کے لیے بھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فرصت ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی عمارت قائم ہوئی تھی اور آپ نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا اور عمارت کے خلاف دشمن کو کھڑا کر دیا نہیں یہ جنگ کے میدان میں جو حضرات موجود ہیں وہ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں اور جو جنگ سے ہزاروں کلو دور بیٹھے ہوئے ہیں صرف تبصروں کے لیے فارغ ہیں ان کی باتوں سے آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اور جنگ کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھار آپ دشمن پر حملہ ہونے کے لیے ایسی جگہ پر بھی حملہ کر جاتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حتیٰ کے آدمی اپنے مورچے پر بھی بم رکھ کر جاتا ہے تاکہ دشمن آئے تو دشمن اڑ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا یہ مورچہ اور آپ کا یہ مرکز نہیں اڑے گا اس میں حتیٰ کے لوگ اپنی جانے دیتے ہیں قیمتی قیمتی گاڑیاں خرید کر فدائی حملے کرتے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن تبھی حالات میں ایسا ہوتا کہ آپ فدائی حملہ کریں گے اور گاڑی سلامت رہ جائے گی نہیں یہ ایک فدائی حملہ آپ سمجھ لیں اسے کہ پوری عمارت کو مجاہدین نے قربان کیا ہم اسے قربانی کہتے ہیں اسے نادانی نہیں کہتے پوری عمارت کو جو کہ ابھی ابھی وجود میں آئی تھی اور جس پر حملہ ہونا ہی تھا قربانی کر دی گئی بس اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان مجاہدین کا نام روشن کر دیا اب آپ دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور چند دنوں بعد آپ کو نوکری سے نکال ہی دیا جائے گا تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ نوکری سے نکالے جانے سے پہلے ہی اپنا راستہ ناپ لیں اور اللہ کے راہ میں یہ قربانی کر دیں اس لیے کہ جب نکال دیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جانا ہی جانا ہے آپ نے من بعد الم تو آپ ہجرت کریں گے ہی کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اختیاری طور پر ہجرت کر لیں اور ان تمام باتوں کا اجر بھی اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو عمارت اسلامی افغانستان میں واللہ عالم ختم ہونا ہی تھا اس لیے کہ امریکی ایک وفد اندھار آیا تھا اس نے عمارت کے بڑوں کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ حضرات یہ شریعت کی بات ختم کر دیں تو ہم افغانستان میں ڈالر کی کارپٹ بچھا دیں گے ڈالر کی قالین بچھا دیں گے ڈالروں کی بارش کر دیں گے تو عمارت کے بڑوں نے کہا کہ ہم تو اس مقصد کے لیے نہ حاکم ہے نہ محکوم ہے نہ اس مقصد کے لیے ہم غازی ہے نہ نمازی ہے ہم تو دین کے خاطر ہیں ہم تو ڈالروں کے خاطر نہیں آئے ہیں تو اس نے کہا اگر آپ ڈالروں کی کارپٹ کے لیے تیار نہیں ہیں تو بمبنگ کارپٹ کے لیے آپ تیار ہو جائیں بمبارمنٹ کی کارپٹ بچھائی جائے گی آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں بالکل کوئی بات نہیں آپ اپنا تیر آزمائیں ہم اپنا جگر آزمائیں گے اور الحمدللہ طالبان اپنا جگر آزما رہے ہیں اور آج نیٹو کے نٹ ڈھیلے ہو چکے ہیں اور انگریزوں کے انگ انگ جو ہے کراہ رہے ہیں درد سے اور امریکی بھی بیچارہ وائے کاش کے امی جان کی بات سن لیتا اور امریکہ بھی کراہ کراہ کر یہ کہتا ہے کاش کے مجھ سے پہلے جو روس آیا تھا اس کے شکست خردہ فوجیوں کی نصحتوں کو میں سن لیتا تو آج یہ میں خون خون نہ ہوتا لہو لہو ڈوبا ہوا نہ ہوتا الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ایک فدائی حملہ کیا ہے فدائی حملہ کبھی کبھار واسکٹ پین پر ہوتا ہے کبھی کبھار موٹر سائیکل کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی کبھار گاڑیوں میں ہوتا ہے اور کبھی کبھار جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے پوری عمارت کے ذریعے ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے بڑوں نے یہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کبھی دوبارہ موقع دیا تو ہمیں دوبارہ فدائی حملہ ان پر کرنا چاہیے کیوں یہ ایک بہت ہم نکتا ہے اس لیے کہ جن حالات میں عمارت اسلامی افغانستان کا قیام ہوا تھا یہ نیو ورلڈ آرڈر کے عروج کا دور تھا اور وہ ضرور عمارت کو ختم کرتے اس لیے کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ہی ان پر ودایٔ حملہ کر دیں جاؤ یار تم کیا انتظار کرو گے ہم خود ہی کر دیتے ہیں تو افضل الدفاع اقدال ہجم یہ گوریلا کاروائیوں کا اصول ہے بہترین دفاع و حملہ کر دینا ہے انتظار نہیں کرنا چاہیے الحمد ہمارے بھائیوں نے انصار اور مہاجرین نے مل کر امیر المؤمنین حفظہ اللہ کی سرپرستی میں یہ کام کیا اور الحمد آج ہم ان اصلی دشمنوں کو یہودیوں کو نصرانیوں کو اپنے چند میٹر کے فاصلے پر پاتے ہیں اور جتنی گولیاں چاہے فائر کر سکتے ہیں وہ جنگ جو ہم ہزاروں ڈالروں میں شاید نہ لڑ سکتے لاکھوں ڈالروں میں شاید نہ لڑ سکتے وہ جنگ ہم آج چند سو روپیوں میں لڑ رہے ہیں چند ہزار روپیوں میں لڑ رہے ہیں غریب و بے خانہ طالبان جن کی چپلے بھی نہیں ہے کسی کے کوف بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کسی کے میگزین بھی پورے نہیں ہیں جاتے ہیں اور دبا کے مارتے ہیں ان انگریزوں کو اور الحمدللہ آج دو ہزار چودہ ہے انگریز بیچارہ حیران ہے کہ ہم جائیں تو کیسے جائیں یہ تو ایسے میزبان ہے کہ اپنے مہمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اب امریکہ کمبل کو چھوڑے لیکن کمبل اس کو نہ چھوڑے اس طرح کی کیفیت ہے میرے بھائیوں اس لیے کسی بھی ساتھی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی سی اسلامی عمارت ہم نے قائم کی تھی اس کو بھی شیخ نے دھکا دے دیا نہیں یہ الحمدللہ ان بڑے حضرات کی بہترین سیاست کا اور بہترین فدائی حملے کا ایک نمونہ ہے اور ہم انہیں آج 2014 چودہ کے ان ایام میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جیسے کہ الحمد ہم 2001 ایک میں بھی ان کے معتقد تھے اور اس وقت بھی ہم ان سے محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اچھا کام کیا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور جو موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ میرے دوستو جب تک ہم اصل یہ عالمی نظام کہ بڑے بڑے کیڑے مکوڑوں کو ختم نہیں کر دیں گے چھوٹی چھوٹی ان عمارتوں کو قائم کر کے سوائے فدائی حملے کرنے کے اور کوئی صورت نہیں ہے اس کو وہ حملہ کریں گے ہم پر اس سے اچھا ہے کہ ہم ان پر حملہ کر دیں اللہ تعالی ہی بہترین طور پر سمجھانے والا ہے واللہ هو الموفق